نب الرحمن الحمد محمد و علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ اور باقی تمام سامعین بخار برادران صاحب کو شمال سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو اکیاون تین ہے اور ہمارے سلسلے بس نماز غفیلہ میں ہیں ہاں جی نماز غفیلہ ایک نماز حاجت ہے پرتاثر نماز ہے اس کے ثواب کے بارے میں بیان کے فائدے کے بارے میں جو بندہ اس نماز کو فلو سے دل سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی ہر حاجت ہر مشکل حل فرمائے گا پریشانیاں دور کرے گا تو اس میں جو ہے خاص طور پر جو عام نمازوں کے مقابلے و خلاط میں ایک مکمل شعرا پڑا جاتا ہے لیکن اس نماز و حوالے میں پہلی رقم میں علم شریف کے بعد آیت و آیت پڑھی جاتی ہے جس میں حضرت یونص علیہ السلام کے دعا ہے سورہ انبیاء کے آیت نمبر ستاسی اور اٹھاسی ہاں جی یہ آئے مبارک وضن ذہب الظلمات مغاز الفضل علنغ فلاں دافِ ظلمات اللّہ من الظالمین ہنستا <تصفح> جب نہ اللہ ہو و نہ جے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں علم شریف کے بعد جو ہے وہ عائد پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی علم بے نہایت کا ذکر ہے کائنات کے غیب اور شادت ہر چیز پر اللہ کے علمی احاطہ خو خوشکی اور میں بر و بہر میں موجود ہر چیز کو بل اللہ کا علمی احاطہ حتی ایک ورقہ بھی نہیں گرتا مگر اس پہ بھی اللہ تعالیٰ علم دنیا میں کتنی اربوں خربوں درخ ہے ہر درخت کے اوپر لاکھوں پتے ہیں اللہ فرماتے کسی ایک درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر میری پاک ذات کو اس کا بھی علم ہے پھر فرمایا دنیا میں ہاں جی کسان جو ہے فصلیں بوتنے کے موسم پہ ہاں جی بویائی کے موسم پہ جو ہے کتنی جو ہے ہاں جی اربوں خربوں ٹنوں کے حساب سے بیج بوتے ہیں چاول کے گنوں کے جو کہ ہر چیز کی فصلوں کے اب ایک ٹن کے اندر ہتا ایک کلو کے اندر کتنی ہزار دانے ہوتے ہیں اللہ فرماتے مجھے اس چیز کا علم ہے جب کسان دانہ زمین میں ڈالتے ہیں ہاں جی بیج بوائے ہی کے لے تو کون سا دانہ جو ہے اب اس سے دوبارہ فصل اگے گا نی لگا درہ درخت اگے گا نیو اگے گا ضائع ہوگا ہو مجھے ہر چیز کا علم ہے اللہ اکبر پھر فرمایا ہر رد اور یابس جو ہے اللہ تعالیٰ کے کتاب مبین کے اندر موجود ہے یہ مبارک آیا جو اللہ تعالیٰ کے عظیم علمی احاطے پر مبنی ہیں علمی عظمت کا ذکر ہے علم مدلق اور علم بے نہایت کا ذکر ہے یہ مبارک آیا جو ہے اس دوسری آیت میں دوسری جو ہے رکھت میں پڑھنے کا حکم ہو گیا تو اب میں ابھی یہ تھوڑا سا توجہ دینا چاہوں گا کہ ان دو نماز رکھت دونوں رکتوں میں پہلی رقد میں سور یونس والے دعا وہ آیت اور دوسری میں یہ آیت پڑھنے کا نماز ہاجماز حاجت ہے وجہ کیا ہو سکتی اس پر تھوڑا سا میں نے توجہ دینے کی کوشش کے تو کی تو کے درس یہ توجی ہے کہ اس نماز میں یہ دو آیتیں ہیں کیوں پڑھتے ہیں سورہ نہیں پڑھیں یہ دو آیتیں ہیں پڑھنے کا ہماری نمازیں حاجت سے ان کا کیا تعلق ہے کیا رشتہ ہے اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے ہم کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ہاں جی کیا لینا چاہتے ہیں کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں دل ہے دل میں تھوڑی سی تحلیل ہے تو توضیح یوں ہے دو درج نمبر دو سے کا بن اور تین نماز غفلے کا آج دس نمبر تین ہے تو نمیز نماز غفیلہ ایک نماز حاجت ہے ہاں جی اور اس کے پہلی رقد میں سورہ فاتحہ کے بعد دعای حضرت یونس علیہ السلام پر مشتمل آیات کی تلاوت ہاں جی اور وہ پڑھنے کا حکم ہے کیونکہ اب وجہ کیا ہے یاد پڑھنے کا کیونکہ ان آیات کے درمیان ایک تو دعائ حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ سیات کے درمیان لا اللہ انتا یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں کوئی ذات عبادت و پرشش کے لائے نہیں کا تو بے عیب اور ہر نقص سے پاک اور منازع ذات ہے میں تیری پاکی اور تسبیح بیان کرتا ہوں تو جہاں ایب و نقص سے بری قرار دیتا ہوں ان کن تو منظ والمین بے شک میں ہی قسروا ہوں میں ہی اپنے اوپر ظلم ستم کرنے والا ہوں یعنی یہ مبارک دعا جو ہے اس کو دعا یونسیہ کہتے ہیں آیت کریمہ بھی بولتے ہیں یہ مبارک آیت اس دعا کے اندر ان آیات کے اندر ہے اس وجہ سے اور اس دعا کی عظمت و برکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر حضرت یونس یہ دعا نہ فرماتے مجلی کے پیر میں لا الہ الا انت صبح نہ کہن من الظالمین نہ فرماتے تو طاقیام قیامت اسی مجلی کے پیر میں قید و بند رہتے چنانچہ اللہ تعالی سورہ صافات میں آ نمبر ایک سو تینتالیس اور ایک سو چوالیس میں ایک سو تینتالیس اور ایک سو چوالیس میں فرماتے ہیں فلاح ولا ان کا من المصبین اگر یونس علیہ السلام اللہ کی یہ سابقہ تصویر سبھانا کا پرمشمل یہ تصویر پڑھنے والا نہ ہوتے اگر یونس علیہ السلام یہ تصویر نہ پڑھتے مچھلی کے پیٹ میں تو اللہ لبی ضرور پڑھا رہتا ہی بت نہیں اسی مچھلی کے پیٹ میں علاومی یو اس دن تک جس دن سب کو قبروں سے اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک یہ اس مچھلی کے پیٹ میں پڑھا رہے تھے تو اس گرامی تو اسی سے آپ اندازہ کریں اس دعا کی کتنی بڑی عظمت ہے اس دعا کے پڑھنے سے قیامت تک رہنے والے سزا سے ہاں جی کہ جو کہ ہزاروں سال پر ممی ہوگا اس سے حضرت یونس کو ہاں جی چند دنوں کے اندر نجات مل گیا بعض مورخین ہیں یونس مچھلی کے پیٹ میں تین دن رہا بعض کہتے ہیں سات دن رہا بعض کہتے ہیں چالیس دن رہا ہاں جی تو اگر تین دن رہا تو اگر تین دن رہا تو پھر اس سے بھی عظیم قیامت تک رہنے والی سزا ہاں جی اس دعا کی برکت سے تین دن کے اندر آپ کو چھٹکارا ملا سات دن ہے تو قیامت تک رہنے والی سزا ہاں جی اور وہ سات دنوں کے اندر آپ کے دعا قبول ہو کے اللہ نے آپ کو نجات دلایا چالیس دن ہو تو بھی چالیس سے زیادہ تو کسی نے نہیں لکھا چالیس دن بھی ہو تو بھی قیامت تک رہنے والی سزا کے مقابلے میں چالیس دن تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں جی اگرچہ وہ جیل خانہ نہیں آتی ہاں جی دنیا میں ایسا جیل خانہ تو اس سے خانے میں یونس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ڈالا گیا ہاں جی کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی ہو زندہ بھی ہو مارا بھی نہیں ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے اس عظیم تکلیف سے اس تجویز کی برکت سے آپ کو نجات ملا تو لہٰذا جی یہ دعا جو ہے پہلے رقم میں جو پڑھی جاتے ہیں اس میں عشایت پر مشتمل ہے یہ دعا پر دعا یونس پر مشتمل ہے دعا یونس کی فضیلت اس کی عظمت اللہ نے خود فرمایا اگر یونس یہ تصویر نہ پڑھتے لا لا اللہ نہ پڑتے تو ضرور مشی مچھلی کے پیر میں طاقع مد تک رہتے ہیں تو لیکن چونکہ آپ نے یہ دعا پڑھا تو اللہ نے آپ کو فورن نجات دیا اس معلوم ہوتا ہے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے ہاں بیماریوں جی سے شبھا کے لیے ہر چیز کے لیے یہ نماز کتنی تاثیر ہو سکتی ہے آپ اس آیت سے جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو اگر یونس اللہ کا تصویر نہ پڑھتے تو قیامت تک ضرور اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے لہذا حاجات اور مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اس دعائے حضرت یونس کا پڑھنا نہایت اہم اور دوسری بات جو ہے یہ یہ نقطہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کے نجات کے بعد آگے کہ قضا علی کا فرمایا قذا جس طرح یونس کو ہم نے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے ہم نے نجات دلایا تو اسی طرح ہم ہر مومن کو نجات دیتے ہیں اس طرح ہم تمام مومن کو نجات دیتے ہیں تو یہ آیت بھی حاجت کی قبلیت کی امید دلاتا ہے اور بندہ یہ آیت تلاوت کر کے اللہ کو یہی کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے یونس کو نجات دیا ہمیں اور ایسی قید سے جس سے نجات کی کوئی امکان ہی نہ تھا سوائے اللہ خود کے دن کے بغیر خود کے قدرت کے خود کے اور خود جب تک نہ نکالیں تو ہمیں بھی جو ہے نجات دے دیں ہمیں بھی ہمارے مشکلات سے نجات دلائیں ہمیں بھی ہماری پریشانیوں سے نجات دلائیں تو یہ دو نقطہ جو ہے اشاعت کے اندر ہے ایک تو یونس کی دعا پر مشتمل ہے دوسرا نیچے اللہ نے فرمایا کہ یونس نے یہ دعا کیا تو اشاعت کے اندر ہے پھستا جب ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا فریاد کو قبول کیا ہاں جی اور یہ بھی کہا کہ دعا کو جب آپ نے کیا فریاد کو قبول کر کے آپ کو نجات دلایا اور یہ بھی فرمایا اگر یونس یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک اس میں کے پیر میں رہتے اور یونس کو اللہ نے اس طرح نجات دلایا پھر اس دعا کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے حضور میں اس مبارک دعا یونسیہ کے عائد کرما کے پڑھنے والے کے لیے اللہ نے یہ بشارت بھی دے دیا کہ کزال کا ننجل مومن اگر مومن اس دعا کو پڑھیں اپنی مشکلات میں پریشانیوں میں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس طرح نجات دلائیں گے پریشانیوں سے جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دلایا اس لیے چونکہ یہ بشارتیں ساتھ کے اندر موجود ہیں اور نماز و خلا نماز حاجیت اس لیے اس دعا کو پڑھتے ہیں اور دوسری رقم میں سورح فاتح کی بات آیت ہے وہ ان ہند و مفاۃ الغیب یاد پڑھتے ہیں وہ ہند و ما مفات الغیب الم اللہ ویہ علما فل بر و البََۃََََََََََََََََََََ قطبۃَ اللّلم ولاحبن فیض علمۃ ردب ولاسن اللہِ کتاب مبین یہ مبارک آیت پڑھتے ہیں یہ سر انعام قیاد نمبر انسٹھ ہے ایک ساٹھ ہے تو یہ آیت پڑھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دوسری لقن میں سرہ فاتحہ کے بعد آئے تو وہ ان دو مفاد پڑھنے کے حکم دیا کیونکہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ہاں جی علم پر اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز پر جو ہے محید ہونے کو بیان کرتا ہے ہاں جی حقیب کی تمام چیزوں کا چاوی صرف اللہ کے پاس ہے یعنی غیب ملاق کو صرف اللہ جانتا ہے اور بذات صرف اللہ ہی غیب کا عالم ہے باقی ملائکہ انبیاء، اولا اما کا غیب ہر علم اللہ کے اذن پر موقوف ہے وہ ذات پاک جسے جتنا آگاہ کرنا چاہے اتنا ہی آگاہ اتنا ہی آگاہ ہوگا نیز اس آیت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ خشکی اور سمندر میں موجود تمام چیز چیزوں کا یعنی اللہ کو اللہ کا علم ہے نیز کسی طرح سے کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کا اللہ کو علم ہے نیچ کوئی ایک دانہ بھی زمین کے نیچے نہیں جاتے مگر اللہ مگر اللہ جو ہے اللہ اللہ کا علم اس پر بھی منہ تھے مگر اللہ کا علم اس پر بھی منہ تھے اور کوئی خوش قطر نہیں مگر جو ہے کتابِ موبین کے اندر ہاں جی دا موبین میں ہیں دو محفوظ میں اور قرآن باغ میں اور اللہ کو اس اور اللہ کو جو ہے ازل سے اس کا علم ہے ہاں جی یعنی اور اللہ کو ازل سے اس کا علم ہے ازل سے علم میں جی یعنی اور اللہ کو ازل سے اس کا علم, ہر چیز کا علم. تو اس مبارک آیت کو جو کہ اللہ کے علم محیط یعنی دوسرے کو پڑھنے کا دوسرے کرنے ہاں یہ آیت کہتے ہیں ہم اللہ سے دبی الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں ہاں جی اپنے دل کے اصل ارادے کو اللہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس مبارک آیت کو جو کہ اللہ کے علم محیط اور علم ملغ کا ذکر ہے اس کی قراد کرتے ہوئے بندہ اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ اے ذات تیرا علم جب ہر چیز پر محیط ہے چھایا ہوا ہے تو ضرور مجھ بندے حقیر کے حاجات اور مشکلات پریشانیوں کا بھی تجھے ضرور علم ہے لہذا میری حاجت پوری کریں مشکلات آسان کریں اور ہر نو پریشانیوں سے مجھے نجات دلائیں تو یہ نقطہ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کے لیے ہاں جی ان دو آیتوں کو اس مبارک آیت کے اندر بیان ہوا ہے اور اس دعا میں جو ہیں اس آیت کے بعد ہاں جی اور جو نقطہ میں نے لوگوں کو بتایا تھا تو اس آیت کے بعد جو ہیں ہاں جی اس آیت کے بعد پھر ایک قنوط ہے دوسری لکڑ میں اس آیت کو پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا ہے قنوط ہے وہ انشاءاللہ اس کی توجہ کر لیں گے اس قنوط کے اندر بھی اسی مطلب کو بیان کیا ہے جو مندحقی لوگوں کو ادھر توجہ دی ہے تو اس قوم کے اندر اسے اللہ کی علم بے نہایت کو وشلہ قرار دیتے ہوئے اللہ سے اپنی حاجت تلوی کی ہے تو اس کی توجہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دے دیں گے اللہ صاحب کو سلامت رکھے